السلام علیکم و بسم الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا النبيين والمسلمين وعلى اله وصحبه اجمعين عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله يصل اللهم عليه وسلم فساح المراه ل40 بما لها وليه حسبها ولي جمالها ولدينها فصار منات اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تُنکح اربع کسی عورت سے نکاح کرنے کے بارے میں چار چیزوں کا خیال رکھا نمبر, نمبر دوسرا دیندار ہونا تم کامیابی حاصل کروا تی دیندار اور نکلا کر کے تم کامیابی حاصل کرو تریبت کی طرف ہوتے ہیں ان کو پسند کرتے ہیں یہ چار فصلیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی ہے اس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دین کو ترجیح دو دیندار ہونے کو ترجیح تاری بت یاد تمہارے ہاتھ کا دودھ ہو اس سے مراد دعا نہیں بلکہ جس چیز کا حکم دیا ہے ابھارنا ہے پھر یہ تیار کرنا ہے اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس کا مطلب قریب یا داد اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تین نہ کیا وہ کام جس کا میں نے تجھے حکم دیا ہے اور جمال والی عورت کی طرف تجاوز کیا یہاں پر دین سے مراد دیندار ہونے سے مراد اسلام اور علامہ ابن حمام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عورت کے ساتھ صرف اس کی عزت یا مال اور نصرت کی وجہ سے نکاح کرنا منع ہے اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس نے کسی عورت کے ساتھ صرف اس کی عزت کی وجہ سے نکاح کیا تو اللہ اس کے لیے سوائے ذلت کے اور کچھ زیادہ نہیں کرے گا اور جس نے صرف مال کے لیے نکاح کیا تو اللہ اس کے لیے سوائے فقر کے اور کچھ زیادہ نہیں کرے گا وہ فقیر ہی ہوتا رہے گا اور جس نے صرف نسل کی وجہ سے نکاح کیا تو اللہ اس کے لیے سوائے گٹیا پن کے اور کچھ زیادہ نہیں کرے گا اور جتنے کسی عورت کے ساتھ صرف نظروں کی حفاظت کرمگاہ کی حفاظت کے لیے نکاح کیا یا سلا رحمی کے لیے نکاح کیا تو اللہ اس کے لیے اس کے عورت میں برکت ڈالے گا اور اس کے لیے اس کے مرد میں برکت ڈالے گا ایک آدمی حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میری ایک بیٹی ہے اور بہت سارے لوگوں نے اس کے بارے میں نکاح کا پیغام دیا ہے تو آپ کیا مشورہ دیتے ہیں کہ میں اس کے ساتھ کس کی شادی کرا دوں حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ایسے شخص سے اس کی شادی کرا دو جو اللہ سے ڈرتا ہو کیونکہ وجہ آگے لکھی وجہ لکھی اس لیے کہ اگر اس کو وہ پسند آ گئی تو اس کی عزت کرے گا اگر ناپسند آ گئی پھر ظلم تو نہیں کرے گا اللہ سے ڈرتا رہے گا اس لیے دین دار ہونا اس کو ترجیح دی جائے بن رضی اللہ عنہ قالا قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا متا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا کہ پوری دنیا ایک متاع ہے متاع کہتے ہیں اس چیز کو جس سے تھوڑا سا فائدہ اٹھایا جائے اور پھر وہ ختم ہو جائے پوری دنیا یہ متاع ہے دنیا کی بہترین قال قال على, على زوج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انٹو پر سوار ہونے والی اور تو میں سے کی ہے فکری کے وہ عورتیں زیادہ شفیف ہوتی ہے بہت زیادہ شفت کرتی ہے کی دینی بچے پر جب وہ چھوٹا ہوتا ہے دادی شوہر کا جو مال اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے اس کی بہت زیادہ ارآو حفاظت کرتی یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رقیبن اونٹوں پر سوار ہونے والی عورتیں اس سے مراد عرب کی عورتیں ہیں کیونکہ یہ عرب ہی اونٹوں پر سوار کرتے ہیں انہیں کے ساتھ خاص ہے عن بن زید رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما على الرجال فرمایا فتنة نہیں چھوڑا میرے بعد, ہی میرے بعد تن فتنہ اضر علی الرجال جو زیادہ نقصان دینے والا ہے مردوں کے حق میں من النساء عورتوں سے عورتوں کے فتنے سے زیادہ نقصان دینے والا کوئی فتنہ نہیں چھوڑا میں نے مردوں کے حق میں تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو زندہ ہے ماتا رکھ تو, تو وہ ارشاد میں نے نہیں چھوڑا یعنی موت یقینی ہے نا ہر کسی کل الموت ہر نفس میں موت کا ذائقہ چھپنا ہے تو موت جب یقینی ہے یقینی چیز کے لیے پھر ماضی کا سیگا استعمال ہوتا ہے وَإِنَّ قال قال دنیا تو بڑی میٹھی ہے سر سب و شاداب ہے اور و اللہ فيها اللہ تعالی نے تمہیں اس میں خلیفہ بنایا ہے کیسا تعملون واللہ دیکھنا چاہتا ہے تم دنیا میں کیسے عمل کرتے ہو تو دنیا اصول بتا دیا کیسے بچو گے تو تم تخوا اختیار کرو دنیا سے بچو فتخ عورتوں سے عورتوں کے فتنے سے بچو عورتوں سے بچو یہ مطلب نہیں ہے کہ عورتوں سے بل بل بلکہ عورتوں کے فتنے سے بچو ان فن بنی اسرائیل اکانت فنسا اس لیے کہ بنی اسرائیل کی تباہی کا جو سب سے پہلا فتنہ وہ عورتوں کی صورت میں ظاہر ہوا تھا